سوال ہے کہ انسان کے انتقال کے وقت توبہ کے دروازے کب بند ہوتے ہیں تو مشکا شریف میں حدیث سے پاک ہے حدیث کا نمبر فائیو ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ علما سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے غرغرا سے پہلے حکیم المد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں میرات شریف میں میرات المناجی شرح مشکات المصابی میں فرماتے ہیں نزا کی حالت کو جب کہ موت کے فرشتے نظر آئیں غرگرا غر کہتے ہیں اس وقت کفر سے توبہ قبول نہیں کس سے توبہ قبول نہیں کفر سے کیونکہ ایمان کے لیے ایمان بالغائب ضروری ہے آپ نے قرآن پاک میں پڑھا الفلام میم ذالک الکتاب لار بفی حدل المطقین متقین کون ہدایت ہیں ڈر والوں کو الدین ابلغیب جو بے دیکھے ایمان لائے تو ایمان کا تعلق ہے غیب سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا اس پر ایمان لے آئے فرشتوں پر ایمان لائے دیکھا نہیں ہے اور اسی طرح سے ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ایمان لائے تو ایمان کا تعلق بالغیب ہے اب غیب مشاہد میں آ گیا مشاہدہ میں آ گیا نظر آ گیا فرشتے دکھ گئے اب تو پتہ چل گیا نا کہ یہی حقیقت ہے اسلامی حقیقت ہے تو اب کفر سے توبہ قبول نہیں ہے اسی لیے ڈوبتے وقت فرعون کی توبہ قبول نہ ہوئی مگر گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہے کفر سے توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ ڈوبتے وقت فرعون نے کیا کہا تھا مرنے سے پہلے اس نے ایمان لانے کی بات کر دی مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آیا لیکن جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں تو اس وقت اس کی توبہ وہ ایک کفر سے توبہ اس کی قبول نہیں ہوئی مگر گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہے اگر توبہ کا خیال آ جائے اور الفاظ توبہ بن پڑے یعنی الفاظ توبہ بن پڑے اسی لیے مرکات نے یہاں فرمایا کہ عبد سے مراد بندہ کافر ہے کہ غرغرہ کے وقت اس کی توبہ قبول نہیں رب تعالی فرماتا ہے حتّا اذا حضر احدهم آن. بعض علماء نے فرمایا کہ ملاکل موت ہر مرنے والے کو نظر آتے ہیں مومن ہو یا کافر خیال رہے کہ قبض روح پاؤں کی طرف سے شروع ہوتا ہے تاکہ بندے کی اس حالت میں دل و زبان چلتے رہے لپیٹا جاتا ہے نا روح کو. گناہ گار توبہ کر لیں کہاں سنا معاف کرا لیں کوئی وسیعت کرنی ہو تو کر لیں یہ بھی خیال رہے کہ غر کے وقت گناہوں سے توبہ کے معنی ہیں گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہونا اب آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بیکار ہے کہ اب تو دنیا سے جا رہا ہے گناہ کا وقت ہی نہ پا سکے گا مگر یہ توبہ اس وقت کی قبول ہے کہ رب تعالی غفار ہے اللہ تعالی عالم